الحمد لله نعمده ونستعينه ونستطره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وصديات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نظره ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله أحسم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مفتقاتها وكل مرزة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 رحل الوقتة من اللي قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طلاب آخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأنما من خاف مقام رده من الهوى فإن الجنة هي المأوى گفتگو آغاز عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتا ہوں اپنے مختلف بات لکھی تھی قبل, قبل دل اکبر قبل اس کے آفر میں تمہارا حساب لیا جائے دنیا میں اپنا حساب لے لو اپنا حساب کرتے رہو اپنے شب روز کے تصرفات کو جانچتے رہو میں جلوحا قبلہ انتوزن قبل اس کے کہ روز قیامت تمہیں تولا جائے آج اپنے آپ کو تول کے دیکھ لو کہ تم کتنے پانی میں ہو العرب ال اکبر اور عرب اکبر کی تیاری کرو ارز اکبر سب سے بڑی پیشی اللہ کے سامنے اس کی تیاری کرو تمہاری نظریں آخرت پر مرکوز رہنی چاہیے یہ خیال ہمیشہ دانندگیر رہنی چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے جب اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بشریول حساب ہے جلد حساب لینے والا جس پر آسمان و زمین کا کوئی گوشہ مفی نہیں ہے انہارے دلوں میں جو بات جو سوچ آتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اسے ظاہر کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو کوئی چیز اس سے مقفی نہیں اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے سرایا کرتے تھے اس کے لیے تیاری کرو اعمال صالحہ کا ایسا ذخیرہ تیار کر لو اس دن تمہارے کام آئے رسول اللہ عطم کی حدیث ہے آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے رسول اللہ عطم نے ارشاد فرمایا اللہ بھی تعالی عمر ہوں جس شخص کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہیں صرف عمر کی طوالت کافی نہیں ہے سند اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بالکل صفتی اگر اللہ ہو جائی تب انسان ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے عذر ختم کر دیتا ہے اگر ساٹھ سال کی عمر میں بھی اس کی وہی روٹین رہتی ہے تو جوانی میں وہی گناہ وہی معافیتیں اور وہی دنیا کی خاطر پسینہ بہانا اب بھی جو کسی گوشہ عقیت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے تمام عذر ختم کر دیتا ہے کوئی عذر قابل قبول نہیں ایسا شخص سوا کا مستحق اور میرے نومنین کی یہ تینوں باتیں بڑی قابل غور ایک بڑی عظیم نصیحت ہے ہاں صحو قبل عام تو ہاسب قبل اس کے کہ آخرت میں تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود کیوں نہیں لے لیتے تمہاری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے یہ کہاں گزری کس طرح گزری کیا تم نہیں جانتے القئی سنتا ہوں موینا جی ماں بادل موت آخر تو وہ ہے دانا تو وہ ہے جو اپنا حساب لے اور حساب لینے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکالے کہ ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئے حساب لینے کے بعد نتیید یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ وہی اشتغال اور کوئی تعلق برقرار رہے معاشیتوں کی زندگی میں کوئی انقلاب نہ آئے نہیں آخرت کی تیاری اور ایسے عمل جو موت کے بعد کام آئیں گے وہ شروع کر دیے جائیں کیونکہ حساب سے کوئی فرار نہیں اللہ تعالی کے حساب سے قیامت کے دن کوئی مقرر نہیں ہوگا باقاعدہ اللہ کے فرشتے ہر انسان پر معمور ہوں گے جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے جو پیدا اس لیے کیے گئے اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کرے حکم بھی حساب کی تیاری اور اپنے اعمال پر نگاہ رکھنا یہ ضروری ہے بس ضرور ہاں قملان اس دن جو تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو آج تم توڑ لو اپنے آپ کو پرکھ لو اپنا وزن کر لو اور ایسے اعمال کی جستجو کرو ایسے اعمال کی طلب کرو جو یہاں بھاری ہوں گے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے اصقل الشین فی الزان یوم القیامت الخلق الحسن اللہ کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز بندے کے اخلاق ہے اس کی زبان کے میٹھے بول ہے اس کا اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا غدر نہیں کرتا کسی کی قیمت نہیں کرتا گاری گلوٹ نہیں کرتا الحیین المین السل بڑا نرم ہوتا ہے بڑا آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کے گناہ بھی آئیں گے وہ اللہ فرمائے گا کام یہ تجاوز کہ دنیا میں وہ کام کرتا تھا جو میرے لائق ہے یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا یہ تن دستوں پر سختی اور جبر نہیں کرتا تھا اسے معاف کر دو تو ایسے عمل جو اللہ کے میزان میں واقع بھاری ہو ویسے عقیدے کی سنا توحید توحید تو بنیاد اور حساس حدیث بتا تھا اس کی دلیل یہ کے ننانوے دفتر لانے والا اپنی کامیابی سے بالکل مایوس ہو چکا ہوگا کہیں اس کی کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی مشہد ان مشرق اللہ پوچھے گا پرشنوں سے کہ ام برو حملہ حاقہ دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے کہ صاحب کا بھی بتا ایک چھوٹی سی پرچی پیش کی جائے گی کہ یہ اس کی نیکی جب وہ ایک طرف گناہ ہو کہ ننانوے دفتر دیکھے گا اور مقابلے میں نیکی کی ایک ہی پڑی گرا بھی بلبین جو اپنی بربادی کو پتارے گا کہ اب تم میں برباد ہوگی مطالخت میں جلد کی چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کر سکتی اللہ فرمائے گا وزن کرو تو لو یہ حساب ایسا ہے میںمل نسپال عضرت مسائل نہیں یا مل نفقال عضرت مشر نہیں یار ایک درے کے برابر نیکی ہے وہ بھی سامنے آئے گی وہ بھی درد ہے اسے بھی تولا جائے گا اور ایک درے کے برابر گنا ہے اس کا بھی وزن ہوگا وہ بھی تحریر ہے اندا کے پسندر کا فرمان ہے کہ میراج کے موقع پر میں نے بندو کی محصیتوں اور ان کی نیکیوں کے پتھر دیکھے نمونوں کو کیا مجھے بندوں کی نیکیوں میں وہ نیکی بھی دکھائی دی کہ وہ چلا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے راستے کوئی پتھر دیکھا چلتے, چلتے چلتے ٹھوکر مار کر ایک طرف کر دیا فرمایا کہ یہ نیکی بھی درج تھی چھوٹے چھوٹے بنا کے درج ہوں گے مجھے کہے گا مالی ہاں کتاب لاگا کبیرتن بنا کبھی رتن اللہ خواہ یہ کیسا یہاں ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی ہر چیز یہاں موجود ہو یا بن علم یا جو لوگ عمل کرتے ہیں میں اللہ لوگوں کے عمل سے اللہ کو غافل مت سمجھو جو معافی دن کرتے ہو جو گناہ کرتے ہو اللہ کو غافل نہ سمجھو ہر چیز ٹرین ان دونوں چیزوں کا قبل ہو رہا ہے نمائندے دفاتر بھی اور ایک چھوٹا سا بتاخا بھی حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے جو وزن کیا جائے گا تو سبر دل بتا بطا کر سپاٹس جلد وہ چھوٹی سی پرچی بھاری پڑ پر جائے گی اور وہ گناہوں کے کہ نمائندگے دفتر ہلکے پر جائیں گے اتنے ہلکے وہ پلڑا اتنا اوپر چلا جائے گا کہ دفاتر کے گرنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے بڑا عجیب منظر ایک چھوٹا سا بتا ایک چھوٹی سی برچی نمائندگی دفاتر پر بھاری پڑ گئی اسے کھولا جائے گا لا الا اللہ اس میں کیا درج ہوگا لا الا اللہ بندے کی توحید بندے کا مستحق عقید ہے یہ تو اثاث ہے یہ تو بنیاد ہے فرمایا مثیبہ دلہ دل پیبہ افلو ہار سابت استعمال لوگوں کلمہ طیبہ کیا ہے اس کی مثال کیا ہے کے کلمہ طیبہ یعنی مائنا ہے ان لما اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہو مسترکب ہو مضبوط ہو کمی ہو اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہو یہ شاخیاں ہمارے ہے تو تمہاری دیکھ کے یہ اوپر سبھی جائے گی آسمانوں کو سبھی چھوئے گی جب اس کلمہ طیبہ کی بنیاد مستقل ہوگی یہ بنیاد کمزور پڑ گئی درخت گر جائے گا کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اللہ کو تمہاری کوئی کروا نہیں ہوگی اس بنیاد کا استحکام ضروری ہے لا اللہ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے اس سے اس کے گرد پر اتفاق کر لیا جائے تطبیحات پر زور ہو نہ اس کا معنی معلوم ہو نہ اس کے مطالب معلوم ہو نہ اس کا حدف معلوم ہو نہ اس کا انجام معلوم ہو نہیں یہ کلمہ جو حیات ہے یہ عقیدہ اور مرد تمہاری سیاست بھی یہی ہے معیشت بھی یہی ہے اقوام عالم کے تعلقات کی بنیاد بھی یہی ہے یہ جی کرموں ایک انقلاب ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد ساگر زندگی بھی انقلاب آتا ہے انقلاب اگر نہ آئے تو تم ایسے جنوب کا شکار ہو کہ اس کو پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر اس کڑمے کو پڑھ لینے والا اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اس کڑمی کو پڑھ لینے کے بعد عبد الرحمان اور رام داس میں فرق ہو گیا اللہ کے تغمبر کے دور میں بن بنافال کو گرفتار کر لیا گیا اپنی قوم کا شہزادہ تھا ایک بڑا پاجر تھا ندی اسلام کو خبر دی گئی حما کہ عرب دور ہوئے خوریہ مسجد اسے مسجد کے سکون سے باندھو کیوں مان دو اس مشرق کو باقی یہ ہمارے معاملات دیکھے اتنی یقینی بات کیا پاکیزہ معاشرہ تھا جو معلوم تھا کہ مسجد میں آنے والے بالکل طیب ہوتا اور پاکیزہ ہوتے ہیں ان کے تصرفات ان کی اخلاق انتہائی نسالی ہوتے ہو سکتا ہے ہمارے معاملات دیکھ کر کے اسلام قبول کر لے آج بھی ایسا ہے ہماری مساجد یہی نمونہ پیش کرتی ہے نہیں آج مساجد سگڑوں تماج اور ان کی ان کی آواز میں بولنا چیخ میں چند ان چیزوں کا مرکز بنی ہوئی اور میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا مساج میں تمہاری آواز سب سے اونچی ہوتی اللہ کا خوف نہیں اسے باندھ دیا گیا اللہ کے اندر بنا خود تناما کے پاس آئے اس کا حال پوچھا غصے oh. سے ڈفرا ہوا انسان جواب دیتا ہے کہ ان تک تم سب سے زیادہ وہ ان تر ترشا کے رہا محمد ہے کہ مجھے قتل کر دو گے میرا خون سستا نہیں ہے میری کون انتخاب رہے گی اس خون کو معاف کرنا میری قوم کے لیے آسان نہیں ہوگا انتقال کیا جائے گا اگر ہم کر دو گے مجھے رہا کر دو گے تو نے ہمارا کہ ہمیں سر فراض واٹس نہیں ہے اس کا بدلہ دیں گے اللہ کے پیرمبر نے چھوڑ دیا حالانکہ اپنی تعمیر بھی تھا اس کی فرق کی سوا بھی جا سکتی تھی لیکن نہیں چھوڑ دیا مریض اسلام کی آخر بن تک کوشش ہوتی تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں تو میں آپ نے دعوت دی اور لوگوں نے تکلیف سے پہنچانے کا بازار گلن کر دیا کس قدر پتھر مارے اللہ کے دن بھر خان ہو گئے رہا ہے ہفتہ کے بھی, بھی ہو گئے اس منظر کی طرف فریشی اللہ سا کے پہنچ گئے ایک حکم دے ابھی اشارہ کر دے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس ظالم قوم کو تیس کے تباہ کر دے نہیں کہ ایسے ہم نہیں بول رہے جنہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے پتھر مارے اپنی رماش سے اپنے خون بھی صاف کر رہے ہیں اور ساتھ سال یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور میں ان میں بھی کہوں گی بھائی میں ہوں نہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ اس قوم کو علم نہیں اس قوم نے مجھے تکلیف دی ہے میں اس قوم کی بد دعا کی اس قوم کی بربادی کے لیے بد دعا نہیں کروں گا بلکہ میں دعا کروں گا اس امید اور اس حلق پر اگر یہ قوم اسلام قبول نہیں کرتی تو شاید اس قوم کی نسلیں اور اس کی اولادیں اسلام قبول کر لیں یہ جی پیغمبر کا خبر ہے اللہ کو پسند آیا آگے چل کے ندارا نے اسی قوم کی اولادے بیٹھے بڑے بڑے مشاہیر پیدا کیے بڑے بڑے محد پیدا کیے مثال کے لیے ایک جوان کا نام کافی ہے محمد ابن قاسم اسی طارق کے علاقے کا تمہارا اور میرا اسلام کسی نوجوان کے جہاد کے ہونے ملنے اللہ کے پیرمبر کی دعا سال کے میں مشاکل کے برداشت کرنے بڑے میں دروس ہے آپ نے چھوڑ دیا سونامہ کو سیر یہی کیفیت رہی اس دوران صحابہ کے اخلاق ان کے تصرفات ان کا طریقہ عبادت نماز کے لیے حاضری مسجد کا اہتمام نماز کا اہتمام اللہ کے پیغمبر کی, کی عزت اللہ کے پیغمبر کا احترام یہ سب چیزیں دیکھ چکا تھا کیا پھر رسول اللہ آئے سلامہ کی خیریت کی سلامہ کوئی پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین کو قبول کرنے کا اور تمہارے دین کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے طریقہ قائم کیا رسم کر کے اسلام قبول کر لیا پڑا کریے بات ہم بھی پڑھتے ہیں کیا ہماری زندگی ہے اسے پڑھا کبھی سلام حدیث بھر زمانہ نے بھی پڑھا اور پڑھتے ہی کیا انقلاب آیا اللہ کے جغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب سے چند لمحے پہلے میرے نزدیک اس کائنات میں سب سے مبہو چہرہ نفرت کے قابل چہرہ آ کر تھا اب کلو پڑھنے کے بعد اس پوری کائنات میں سے زیادہ پیارا اور محبت کے قابل آپ کیسے ہے آپ کا شہر مدینہ میرے لیے سب سے زیادہ نفرت کے قابل شہر تھا بڑھنے کے بعد آپ کا یہ شہر میرے نزدیک دنیا کے تمام شہروں سے محبوب بن چکا ہے کلمہ کرنے سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک مفروض کریم دین تھا اور کلمہ بننے کے بعد دنیا کا سب سے بہترین اور پاکہ دین بن چکا ہے انقلاب آیا اللہ کے پکمبر سے پوچھا کہ میں تو گھر سے کمرے کے لیے نکلا تھا اور آپ کے چرانوں نے مجھے گرفتار کر لیا اب کیونکہ نیت کر چکا تھا اب آپ اسلام کے لا چکا ہوں اب آپ سے پوچھنا ہوں کہ ہمراہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں میں اسلام قبول کرنے کا معنی یہ ہے کڑوا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب جو قدم اٹھے گا آپ سے پوچھ کے اٹھے گا ہمارا طریقہ بھی یہی ہے لاٹ کلمہ پرنے والا اس دین کو کیا سمجھتا ہے اس کلمہ کے مسول کو کیا جانتا ہے اس کی معرفت آپ دیکھیں ہم مسلمان مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہمارے آباز داد مسلمان کیا استوائی رسول کا یہ انداز موجود ہے نہیں اب تک آباز داد کی پیروی اماموں کی تقلید علماء کی پیروی یہ ہمارا نسب الائن بنا ہوا کیا تم نے دین کو سمجھا کیا تم نے اس کلمے کو سمجھا اس کلمے کی بنیادوں پر غور کرو یہ کلمہ تبھی مفید ہوگا جب اس کی بنیادیں زمین میں مستقبل ہوں گی تب اس کی جڑیں آسمانوں کو پہنچیں گی اور تمہارے عمل اللہ قبول کرے گا ان کا فائدہ ہوگا مانا جو بھی کام کرنا ہے آپ سے پوچھ کے کر اللہ کے گھرندر نے فرمایا کہ ہیں عمرہ ہمارے شریف شاعر سے تم دھر ادا کرنے جاؤ جمرا کرنے مکہ مکرمہ پہنچ گیا تلاب پہنچ چکی تھی کیونکہ سمانا بھی نہ مسائل بڑا مشہور تاجر تھا بلکہ پور مکہ کو گندو سپلائی کرتا تھا ان تمام علاقوں میں گندوں سمانا کی طرف سے تھی اہل مکہ یہ خبر سن چکے تھے سنانا کو دیکھتے ہی مائے ہیں کہ سبوت ہے سبولتے افسوس تم بھی سابی بن گئے افسوس تم بھی سادی بن گئے ان کی فلام سابی تھے دین کو بولتے تھے آج باپ کے دین کو چھوڑنے دے دا کہلاتا تھا کہ تم بھی سابی بن گئے تم یہ محمد کی غلامی کو نون کر لی جیسے آج کے دور میں کوئی اللہ کے رسول کی بات کے دائرے میں آ جائے اور قرآن و حدیث کے دائرے میں آ گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہابی بن گیا وہ کہتے ہیں سابی اور یہ کہتے ہیں وہابی ہابی نے کیا کہا یہ انقلاب کہ یا یار مکہ بنوا لا ہی لا و حتی رسول اللہ اے مکہ والوں سن لو تمہارے پاس آج کے پاس ہندو کا ایک بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے پمندر اجازت نہ دے دیں اس پہ کا کلمہ پڑھ لیا اب تجارت بھی ہوگی نیند دین بھی ہوگا تو اس پگمبر کی مرضی کے مطابق ہمارا دین بھی ایسا ہے جو ہم نے کلمہ پڑھا تو کیا ہم نے کلمے کے تقابر پورے کیے دیکھیں عقیدت عمل عبادت معیشت اب ہر چیز کی بنیاد اللہ کے پگمبر کی عجائق مدین موجود ہے اپنے پگمبر سے پوچھوں گا کیا ہمیں مدکا کو گ سپلائی ڈھائی رکھوں یہ بند کر دو اللہ کے پمبر کہیں گے بند کر دو بند کر دوں گا لکھو گے نقصان ہوگا برداشت کروں گا اللہ کے جمبر فرمائیں گے نہیں بحال رکھو تو بحال رکھوں گا یہ کیا یہ اس کلبے کی برکت دنوں چاندنی کے بھائیوں سے اس کلم طیبہ کو جو قبول کر لیتا ہے اس کا عقیدہ اس کا عمل اس کی معیشت تجارت ہر چیز منفرد ہوتی اس دین کے تعدے ہوتی ہے اس کا مطلب اس کا دین ہوتا ہے اور وہ دین کے تابع ہوتا ہے وہ دین کو اپنی مرضی سے نہیں موڑتا بلکہ دین کی مرضی سے خود مڑتا ہے یہ توحید یہ ہے کہ توحید کا اس اس طلبے کی پوری لاف یہ تمہاری حکومت پر سرابت کی خاص ہے عقیدہ مضبوط ہوگا ہر چیز مضبوط ہوگی اگر مضبوط ہوگا اور کچھ اس بات کو شد رکھنے اس لیے آج ایک سگری جن ظہوری اثارہ کی ہمارے خلاف قائم ہے اس کا اصل بار جو ہے وہ عقیدہ عقیدے کے تعلق سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے بگڑ ہوں تمہیں نماز سے نہیں روکیں گے حج سے نہیں روکیں گے روزے سے نہیں روکیں گے ان اعمال پر کوئی بار نہیں ایسی سے بنائیں گے کہ تمہارا عقیدہ ہے تو تمہیں قرضہ تب ملے گا آئی ایم تمہیں قرضہ تب دے گا جب تم سیٹی ڈی پر سائن کر دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی عقیدے پر جگہ ہے ہمارے حکام یہ حکومتی مشینری شاید یہ بات صحیح بیٹھی ہے کہ یہ ولڈ کپ تمہیں چند ڈالر دے گا تو ہم جی سکیں اللہ کی لبو یہ کہاں گئی اللہ پر تمکل کہاں گیا عقیدہ کہاں گیا یہ عقیدے پر بار ہے یہ ساری فارش عقیدے کے خلاف جلد گئی مجھے اس میں اور کوئی دوسری چیز دکھائی نہیں دیتی کہاں ایک طرف یہ عقیدہ اب سمائے رشتہ کو تو. تمہاری روبی آسمانوں میں ہے اللہ لا ملا مانو نا کوئی طرف بنا مو کیڑی مانا کرے اللہ اگر تو دینے پر آ تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر روک نہیں سکتی اور تو روک دے تو ساری طاقتیں مل کر دے نہیں سکتی یہ ہمارے عقیدے کا محور الحمد رب العالمین سے ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کو پار لگانا اپنی ماد سے ختم ہو رہا ہے کہ اللہ یہ رب ہے پال دے والا اللہ روزی اللہ کے بارے. من منقان اللہ پار اللہ لہو جو اللہ کا بن جائے گا جو اللہ جو سرخ کر دے گا اللہ کے اپنے مفاد کو استعمال کر لے گا اللہ اس کا بن جائے گا اور یقین نہیں ہے توکل نہیں ہے ہم نے اپنے معاملات کی لگا میں امریکہ کو سما دی ولڈ بینک کو سما دی ان کے سامنے بھی مانگی یہ یہود و حنود کی سازش ہے اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہ ڈائریکٹ ہمارے عقیدے پر الغار یہ عقیدے کمزور ہوں گے تو ہر چیز کمزور ہوگی عمل مستحکب رہے گا نہ یقین مستحکم رہے گا حالانکہ میرے بھائی یہ دین ایک بڑی عجیب اثاث ہے جو آپ کو فراہم کی جا رہی اس کی سہ میں سمجھنے کی کوشش کرو اپنی اصلاح کی کوشش کرو اس طرح دانا ڈول ہونا مسلمان بھی کہنا توحید کی بات بھی کرنا بلکہ ان بل کو سجدے بھی کرنا یہ سب کا سب وہ تضاد عملی ہے وہ نفاق ہے جو اللہ کو پتہ ہی پسند اللہ ناراض ہو گیا سب کچھ بگڑ جائے گا اللہ کو راضی کر لو وہ امریکہ بدماش ناراض ہو تو ہوتا پھر اس کی پرواہ نہ کرو یہ ہم سے ناراض گئے تو ہماری جان چھوٹے گی اس کی ہم سے صلح قائم رہی تو ہم بربادی کی طرف بڑھتے جائیں گے ہماری عقیدت کا سامان ان ملحوسوں سے اپنی جان چھڑانا ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا بڑا پیارا تعلق ہے یہ ہر چیز آپ کو اللہ کا برباد ہے اس نے ہر چیز کی ذمہ دی ہے تم اللہ سے مانگو پھر اللہ کے خزانے دیکھو پھر اللہ کی عطا دیکھو پنتا کے درمے تو جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں کن لوگوں کو جسے پنکھا سے مانتے مجرس قائم تھی فرمایا میں جنہ کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک وعدہ کر لو میرے ساتھ میں جنت کا وعدہ کر کے جاتا ہوں ابو اب برقاری نے یہ بات سنی آگے بیٹھے تھے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا جنت کی بات ہو رہی جو چاہے ضمانت لے لیجیے تو کل مال کی قربانی ہو سکتی ہے جان کی قربانی ہو سکتی ہے یہ مال چلا جائے اللہ بھی یہ جان دے نہیں جائے جنت کی گھاٹے کا سودا نہیں ہے بڑا کامیاب سودا اللہ کے تکندر نے کیا فرمایا فرما کے لاکھ تعلیمات ضمانت یہ دے دی ہے کہ لوگوں سے کبھی سوال نہیں کرنا جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا شاہر نے کہا اللہ یق ان طرف سوال ببلوا مر ببلو انسان سے اگر سوال کرو گے وہ ناراض ہوتا ہے اللہ سے سوال چھوڑ دو گے تب ناراض ہو تعلق بلّہ کمزور ہو گیا عقیدوں پر مسلسل کفار کی جلخار ہے اس سازش کو لکڑ کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہمیں چند ان کی چاندنی مطلوب ہے ڈالر آ جائیں گے کچھ دن گزر جائیں گے عیاشی کے ساتھ اللہ کا خوف نہیں عقیدے کمزور اللہ کا خوف ختم تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا یاد رکھو یہ بات مسلم امہ میں مسلم ریاستوں میں جب بھی ظلم ہوگا فساد ہوگا فخر ہوگا فاقہ ہوگا تو اس کی نہوس ان کے حکمران کو اس نہوس کی بنیاد ان کے حاکم ہوں گے رسول اللہ فلم کی حدیث ہے مان یا تو کتاب اللہ انچاد اللہ حکا مسلم حکام اگر اللہ کی کتاب کو ناقص نہیں کریں گے اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ بحال مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ دے گا کہ آپ میں ڈڑیں گے مریں گے اور ماریں گے یہ قدم و بھارت گری یہ ظلم و فساد کیوں کچھ ہو ہے اس کی اسباب تم کچھ بھی متعین کر لو مگر ہمارے پیغمبر نے ہمیں ایک ہی سبب بتایا ہے اس کا سبب جو ہے مسلم حکام کی نہوسط ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کریں تو ماں بغیر اللہ خوشافی ہے فخر جو قوم اللہ کی شریعت سے فیصلہ نہیں کرتی اللہ اس قوم کو فقیر کر دیتا ہے آج اگر تم مقرود ہو فقیر ہو سنگاش ہو تو اس کے اس تم خود چاہو تو متعین کر لو مگر ہمارے پیغمبر نے ایک ہی سب متعین کر کے ہمیں دے دیا اور وہ کیا کہ کتاب اللہ کی تحقیق نہیں ہوگی اللہ کے پیغمبر کی شریعت اور اللہ کے پیغمبر کی سنت تعین اور نام لیں گے بھی تو محض ایک ڈرامہ ہوگا مخلف ہوں گے دین کے ساتھ جو مخلص ہوتا ہے وہ تو اس ریاست کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلا قدم یوں اٹھاتا ہے کہ اللہ کا دین قائم کر دے ان کا تو ایک ایک لمحہ اسلام میں گزرتا ہے ان کی تو سامنے موت نہرا رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے دین خریدے سے کافی نہیں ہوتے امیر عمومان خطار رضی اللہ عنہ ان کا پیٹ چاک ہو چکا ہے آنکھیں باہر نکل چکی ہیں جو چیز سلائی جاتی ہے کبھی آنکھوں سے باہر نکل رہی ہے موت سامنے جھانک رہی ہے ایک غلام ایک نوجوان آتا ہے بیمار کورسی کے لیے بیمار کرسی کر کے لوٹا امیر عمر نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہم تخلوں سے نیچے ہے ہمارے خود غلام اس نوجوان کو بلاؤ میرے پاس بلایا گیا اور کہا کہ یا لو ارفا ادا رکھ کو اے نوجوان اپنے کپڑے کو اونچا کر لو کپڑے کو اونچا رکھو گے تو یہ علامت ہوگا شناخت ہوگا تمہارے پروتکار کے خوف یہ راس اونچا رہے گا تو اللہ کا کیا فائدہ ہوگا یہ اللہ کے ڈر کی بنیاد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پاک صاف اور پاچیدہ رہیں گے دیکھیے کیا حالت ہے لیکن ایک اس مسئلے سے آگاہ کیا اس مسئلے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی جاتی مسئلہ ہے بہت بڑا لیکن ہمارے یہاں ہم تو بکرت نہیں اس کی اللہ کے تکمبر نے فرمایا اور اس لوگوں یہ کپڑے کا تخلیق نیچے رہنا یہ عمل ہی تکبر کہتے ہیں یہ دل میں تکبر نہ چل جائے گا کا کام نہیں امر ہی تک رسول اللہ کی حدیث لو جنت منکانہ کس شخص کے دل میں ایک رائ کے دانے کے برابر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکے یہ مسئلہ غیر معمولی نہیں ہے معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی موت سامنے نظر آ رہی اور اس نوجوان کو اس مسئلے کے تعلق سے سمجھایا جا امر بھی معروف اور نہیں ہے یہ حکام کا فریدا اخری مسئولیت ان کے سروں پر قائم ہے رسول اللہ ان کا فرمان ہے کہ قیامت کے بعد حکام افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں کسی بے چاند چیز پر بھی توت نہ دی جاتی پکڑوں کی تولیت بھی ہم نے قبول نہ کی ہوتی جب قیامت کا حساب دیکھیں جب یہ دکھائی دے گا کہ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کا حساب و کتاب نور کے منبر پر بٹھا کر لیا جا رہے. اور ایسے پر نصیب بھی ہے جن کا حسابوں کی طرح جہنم پر قائم پلے سراد کو بٹھا کر لیا جائے اللہ کا خوف مخافت اللہ اس کو رائے ہٹنا کہا گیا تنائی کا سردار جو ہے وہ اللہ کا خوف اپنے آپ کو تو وزن کرو ان اعمال کا تباہ کرو جو اعمال وہاں کام آئیں گے جو اللہ کے نظام پر بھاری ہوں گے نیک امن عقیدے کا فہم دین کا تفقو دین پر عمل اللہ کے پیغمبر کی سنیت کی تلاش یہ بڑے مبارک ہے نے ایسے انسان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی برا ایک سفر پہ اللہ کے پیغمبر نے کہا جاؤ اس وقت پہ چڑھو اور تم مسوا کے کر رہا ہمارے لیے مسوا وہ کپڑا سے ہٹا ہوا تھا ان کی پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئیں صحافہ ایک ساتھ پر ہنس پڑے عبداللہ کی ٹانگیں ان کی پنڈیاں میں بہت ہی قدلی اللہ کے تکمبر نے فرمایا یوں اس سے ہو فلمی جب کیا قدل ہوگا تو عبد اللہ کی دو پنڈلیاں اللہ کے نظام پر بہت پہاڑ سے بھی بھاری ہوگی اس کی اثرات سے ہے وہ اللہ کا ڈر تخوار پرہیز داری تعلق بل عقیبے کا حصہ کر اللہ سے توفیق کا سوال کیا کرے